بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد و رحم الرحمہ الحمد اللہ علیہ محمد العلیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفح الربادہ ورثم و بادشاہ اور باقی تمام سامین و برادران احران گرامی سب کو کچھ مچھلی سلام سلامت کرتا ہوں ہمارے سلسلے درس جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دعوت شریف میں سے درس نمبر تین سو انتالیس ابلک سینتالیس ہیں تین سو انتالیس ہاں جی تھی تھرٹی نائن اور فورٹی سیون ابلک تو تین سو انتالیس شروع سے لے کر ابھی تک دعوت شریف کے دروس کی جو ہے گنتی ہے اور سینتالیس نمبر جو ہے سیونٹی فور دوا صبح ہے جو ہے دس نمبر سینتالیس ہے دعائے صوبیہ کا جو ہے الحمدللہ للہ آٹھواں پیراگراف ختم ہوا آشنا پیراگراف ہے پیراگراف نمبر نو اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مین پیراگراف سے مراد اس میں کل چودہ اللہ عمہ ہیں دعائے صبح کے اندر اور ہر اللہ کو میں نے پیراگراف سے نام لے لیا ہاں جی چونکہ ہر اللہ کے اندر ایک مخصوص چیزوں کے بارے میں اللہ سے دعا مانگا گیا ہے تو یہ پیراگراف نمبر نو جو ہے یہ پیراگراف انتہائی خوبصورت پیراگراف ہے انتہائی نورانی پیراگراف ہے انتہائی جامع پیراگراف ہے ہاں جی کاش اس پیراگراف کے معنی مفہوم کو ہم حقیقی معنیٰ میں درخت کر سکیں اور بندے ممن اس پیراگراف کو سچے دل سے پڑھیں اور اس پیراگراف کے معنی و مفہوم کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اس دو پیراگراف کے تقاضوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو انسان ایک انتہائی جو اس دیت تو اگر ہم سے قبول ہو جائیں اور اللہ سے اپنی ایک سچی اور حقیقی ضرورت سمجھ کر اس دو کو کریں اور صرف صبح سہار کے وقت نہیں ہے جب بھی آپ کو اچھی دعا کی حالت پیدا ہو جائے اس دعا کو کریں اور نور جو ہے جو ہے نا نور ہمیشہ فائدہ مند چیز ہے نور خود روشنی دوسروں کو روشنی باشتے ہیں اس دعا کے اندر سولہ مرتبہ لفظ نور ذکر ہوا ہے سولہ مرتبہ لفظ نور ذکر ہوا ہے یعنی سولہ مرتبہ کو ہے کہ آپ اللہ سے نور طلب کر رہے ہیں روشنی طلب کر رہے ہیں تو انتہائی خوبصورت دعا ہے کوشش کریں اور یہ اللہ رسلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے دعاؤں میں سے ہیں ہاں جی ہمارے اکثر دعائیں جو ہم صرف دعا پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں ہیں ہاں دعاؤں کو پڑھیں اور اللہ سے سچ مچ دعا کریں مانگیں اللہ ہم ایسا ہو جائے جو اس دعا کے اندر ہم اللہ سے مانتے ہیں کہ اللہ میرے خواتین کو ایسے ہی نورانی کرے جس طرح دعا کے اندر مانگا اور ہم فکری ذہنی طور پر ایسا نورانی ہونے کے لیے تیار بھی ہو کیونکہ کچھ لینے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے یہ نور اور ظلمت جو ہے ضد تھے ایک دوسرے کا اگر آپ نے نور کو لینا ہے ظلمت کو چھوڑنا پڑے گا وہ اگر آپ نے نور کو لینا ہے تو وہ چیزیں جو آپ کے اندر ظلمت پیدا کرتی ہے تارکی پیدا کرتی ہیں ہاں جی اور گن پیدا کرتے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا تو تب جا کے جو ہے اس شرادے کے ساتھ آپ اللہ سے نور مانگیں گے سچ مچ اپنے آپ کو منور کرنے کے لیے سے اللہ سے اپن اگر میں نورانی نہ ہو جو میرا آخر وقت کیا ہوگا ہاں جی اس سوچ کو ذہن میں رکھ کر جو ہے اس کی اہمیت کو جانتے و ہم اللہ سے دعا کو کریں گے تو ہمارے لیے بہت مفید ہوگا ہاں میں سوچتا اگر ایک بندہ اسے یہ دعا کر قبول ہو جائے تو یہ ہاں جی جس طرح جو ہے خوبصورت رنگ اور بو رہنے والے پھول اور کلی کو ہر کوئی پسند کرتے ہیں ہر سائے سلیم الفطرت شخص پسند کرتے ہیں تو اسی طرح جو ہے اس شخص کو بھی پسند کریں گے کیونکہ نور اخلاص نور ایک ناورن ہے نون ناور پر زبر کے ساتھ پڑھیں تو کلی کے, کلی کے معنی میں پھول کے خوبصورت کلی کے معنی میں ہیں تو دو کلی بھی جو ہے ہاں جی خوبصورت کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کو روشنی پڑھتے ہیں اسے دل کو منور کرتے ہیں ہاں آنکھوں کو روشنی لو تو انسان کو روحانی سکون پہنچاتے ہیں اس کی خوشبو سے بھی علیہ اس کو نور ان کا ہے البتہ روشنی کو نور ان کا ہے تو یہ دعا جو انتہائی جامع دعا یہ دعا اور اس کے بعد والے پیراگراف کا بھی کچھ ایسا اسی دعا کا جو ہے حصہ ہے اس دعا کو کمپلیٹ کرتے ہیں یوں سمجھو یہ پیراگراف نمبر نو اور دس جو ہے دعمہ ہیں یہ دوسرا پیراگراف بھی اس کی تکمیل ہے پیراگراف نمبر دس بھی اسی نو کی تکمیل ہے تو یہ پیراگراف نمبر نو جو ہے میں آپ کے انتظام پڑھ کے سناتا ہوں وہی اللّہ مج نورنفی قلب ونور عنفی قبرِ ونور فی سمعی و نور عنفی بصور فی عنفی شعر ونور عنفی بشرِ ونور عنفی لحم ونور عنفی دم فی مخی ونورنفی اضوامی ونورمبین ادعیہ ونورمن خلفی ونوریمینی ونورعن شمالی ونورم فوقی ومن فوقی غنورمن من, من, من, من, من, من تحتی یہ دعا ہے جو کہ میں سولہ دفعہ لفظ نور اس کے اندر ذکر ہوا ہے ہاں جی تو اللہ سے سولہ دوائی سے ایک دعا اندر اللہ سے نور کے مطالبہ کرتے ہیں تو نہایت ہی خوبصورت اور جامع نورانی دعا ہے جی جس طرح ہاں جی یہ دعا انتہائی نورانی دعا ہے اگر اللہ کسی بندے سے یہ دعا قبول ہو جائے تو وہ پر نور بن جائیں گے ہاں جی اور معاشرے کے لیے اپنے ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے خو مد صب و ملت کے لیے یہ پر نور بن جائیں گے تو اس دعا کا جو ہے اس پیراگراف کا پہلا دعا اللہ علیہ نور فی قلو پہلا جو ہے دعا میں صلاح جو اس کے اندر دعا ہے پہلی دعا اس دعا کے اندر اللّہ الِ نور فی قلو ہاں اس کا جو ہے توجہ پہلی دعا کا تو اللہ علیہ نور عنفی کلو اللّہ آپ لوگوں کو بار بار بتاؤں یا سلمِ یا اللہ ہے پھر یا کے بدلے میں یا کو شروع سے ہٹایا آخر میں میم مشدد لایا ہے ہاں جی تو اللہ کو پھر میم مشدت سے ملایا ہے اور یا کو شروع سے حضوف کیا چونکہ میم مشدد ہاں جی یا کاوز ہے یا کے بدلے میں اور عوض اور معوضث کا بھی جوانی ہوتا ہے اگر عوض ہے تو معوض پھر نہیں ہے تو لہذا جو ہے یا کو ہٹا کر پھر میم مشدد کے ساتھ پڑھتے اس لیے جو ہے یا اللہ نہیں پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں صرف اللہ یا اللہ پڑھیں گے عرمی مشدت کے بغیر یا جو ہے اللہ پڑھیں گے یا کے بغیر بلکہ صرف اللہ پڑھا جاتا ہے دعا کی شرم یا اللہ بھی دعا کے لئے پکانے کے لیے اللہ ہمہ بھی دعا کے لئے پکانے کے لیے یعنی اے اللہ پرور دگارا یعنی اتنے بعض لغوی اور ناویوں نے کہا ہے کہ اللہ اللہ امہ ہے اصل میں اللّہ عماں اصل میں اللہ اماں ہے اور اماں یا امو بیمان قسط کرنا ہے اللّہ امہ یعنی میں اللہ کو قصد کرتا ہوں کا معنی دیتا ہے جو کہ پکارے کا معنی دیتا ہے پھر اماں کا حمزہ تحفیباً حذف کر دیا اور اللہ عمہ پڑھ گیا اچھا میں نے کتابیں نہیں دیکھے یہ ہمارا تھا ایران میں مدرس اغوانی علم ادب کا بڑا مشتعد تھا ان سے میں نے ان کے درس میں سنا ہے ان کے کلاس میں کیسی میں سنتے تھے اس میں وہ سنا ہے تو اللّہ کہ مت توزی تو جی اللہ معنی اے اللہ پروردگار یعنی اے پروردگار دغار اس معنی میں دیتے ہیں اللہ جل اج اللہ جل میم کو ملا کے پڑھیں گی تو حمزہ کو نہیں پڑھیں گے اور میم سے نہ ملائیں تو ایج ال ہو جائے گا ہاں جی اس میں ایج آل ہے لیکن میم سے جب جیم کو ملائیں گے تو حمزہ پڑھنے میں نہیں ہے اللہ جعل پڑھیں گے تو ایج آل جو ہے جعلیہ الو سے ہیں امر کشغ اس میں دعا کے لے امر کشغ اللہ سے جالیہ جال معنی بنانا پیدا کرنا صفت تبدیل کرنا رکھنا ڈالنا گمان کرنا مقرر کرنا یہ سارے معنی لکھا ہے لغت کی مشہور کتاب القام و سنجید میں تو یہاں ان معنی میں سے ڈالنا مقرر کرنا مناسب ہے الحمد اللہ، اللہ علی ہاں جی؟ اس لغت کے لحاظ سے اور جال علو اور ایک یہاں جو ہے ڈالنا مقرر کرنا یہ دو مناسب اور قرار دینے کا معنی بھی ہے یہ لفظ جو ہے قرار دینے کے معنی بھی ہے قرار دینا اس مقرر سے ہے مقرر کرنے سے قرار دینا عام ترجموں میں یہ لکھا ہے علام علامہ صاحب نے بھی بخوشی نے بھی قرار دینے کے لفظ معنی کے جو کہ لغت میں ملتا ہے مقرر کرنے سے قرار دینا لکھا ہے تو جالیہ الجالن جو ہے معنی اس کا ایک معنیٰ دینا کا معنی بھی کیا ہے جعلی جرک ایک معنی دینا بھی کیا ہے جیسے اج علی لسانہ صدین قرآن پاک میں ہے اس کو سچی زبان عطا فرما سچی زبان دے دے یعنی عطا فرما اسی دینے سے ہیں تو سچی زبان عطا فرما اے اللہ اج علی لسانہ صدین قرآن پاک میں حت ابراہیم کے دعا میں ہے عج اللہ علیہ میرے لیے قرار دے سچی زبان میرے لیے مجھ میرے مجھ کو سچی زبان عطا کرے یہاں عید اللہ تو اس کو لام سے تعدی کریں جال علی تو کوئی چیز کسی کو دینے کے معنیٰ دیتا ہے عطا کرنا تو اس لیے یہاں میں عید اللہ جلی ہے تو لام کی ذرے سے تعدی کیا ہے تو میرے بنجے جائے گا تو یہاں پر اس لیے کہتے ہیں میرے لیے اب قرار دینا یہ معنی بن جائے کوئی چیز کسی کو دینے کا معنی دینا عطا کرنا تو اللّہ مچ لی اے اللہ میرے لیے قرار دے اے اللہ مجھے دے دے ہاں جی مجھے دے دے ہاں جی میرے لیے پیدا کرے یہ سارے معنی ہے لی کہ مان اللہ مچل اے اللہ قرار دے دے لی میرے لیے میرے واسطے ہاں جی میرے لیے میرے واسطے اللہ محمد یا اللہ میرے لیے قرار دے نور ایک نور نور رن نے کرے کے لب تو وحدت پر پردار کرتے ایک نور یا اللہ میرے لیے ایک نور قرار دے فی یعنی مے کے معنی میں نور کے معنیٰ ایک سادہ تجمہ روشنی یہ لفظ نورن جو ہے نعرہ یا نورون نورن سے ورنارن کے معنی روشن ہونا اور نورن کے معنی وہ جو چیزوں کو ظاہر کرے نور کیا کہتے ہیں کہ بند کمرہ کوئی چیز نظر نہیں آتا اس میں آپ نے ایک نور لے کے آیا یعنی ایک روشن چیز لے کے آیا چراغ لے کے آیا بیٹری لے کے آیا جو روشنی دیتے ہیں یا سورج کی روشنی اس میں پڑ گیا چاند کی روشنی اس میں پڑ گیا ہاں یار کوئی اور روشنی دینے والی چیز صاحب نے اس میں آیا تو وہ جو چیزیں سے پہلے ظاہر نہیں تھے وہ ظاہر کر دیتا ہے تو نور کا ایک معنی وہ جو چیزوں کو ظاہر کرے روشنی ایک معنی نور یعنی روشنی جامع اس کا انوار و نیران دونوں آتا ہے اور نور اور نون پر دوار ہو تو کلی اور پھول کی کلی کوئی بھی کلی اور پھول کی کلی انوار ہاں جی اور اس کے معنی جو ہیں انوار میں آتا ہے اس کے معنی ظاہر خوش نما کا معنی کا خوش خوشنما ہے تو ظاہر خوش نما کا معنی بھی دیتا ہے ہاں تو اللہ علی نور فی قلوی ہاں فی قلوی تو اس میں نور کے معنی سادہ تجمیر کے لحاظ سے روشنی اے اللہ قرار دے اے اللہ عطا کرے میرے لیے اے اللہ دے دے میرے لیے ایک نور فی قلبی ایک روشنی فی قلبی قلب کے معنی دل, دل کے معنی میں بھی ہے دماغ کے معنی میں بھی ہے ہاں جی دل دماغ ان سب معنی میں بھی ہے قلب فکر ان معنی میں ہے تو اب اس کی تشریح اور آ جائے گی ہاں جی ابھی میں ساتھ تجم کر رہا ہوں تو اللہ عمد نوراً فی قلبی اے اللہ نور کی جو ہے مزید تحقیق ہے نور کی جو ہے کیوں کتابوں میں اس پر کافی بحث کیا نور پر اور نور کا ہی مانی روشنی اجالا بتی لائٹ ہاں جی اور ناورن یا انوار نووار نواویر اس کے معنی کلی پھول کے معنی میں ناورن ہو تو اس کے جمع انوار بھی آیا ہے نوار بھی آیا نوار سے اس کا اور نواویر ان کے جمع آیا ہے اس کے معنی کلی پھول کے معنی میں اور نورتن ہاں جی نورت المنی چنا بال صفا ہاں جی تو اس معنی میں یہ بھی اسی لفظ نور سے ہے مادہ نور سے لیکن یہاں ان معنی میں سے القاموس الجدید میں معنی کہ ان معنی میں سے ہند دعا میں روشنی اجالا مرات ہے روشنی کے نام طور پر اجالا سے بھی زیادہ قابل فام لب روشنی ہے ہاں جی روشنی ہے اور انور ان اس کی مزید تحقیق جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کو کل کے درس میں بتا دیں گے فی الحال اس کے مختصر توضیع ہیں اے اللہ قرار دے میرے لئے ایک روشنی فی قلبی میرے دل میں قلب دل فکر ہاں جہ میرے دل میں اے اللہ ایک روشنی قرار دے اے اللہ میرے لئے قرار دے ایک نور میرے دل میں اے اللہ قرار دے ایک روشنی میرے دل میں ہاں جی اللہ میرے دل میں ایک روشنی ادا کرے یعنی میرے دل کو روشن کرے ایک روشنی میرے دل میں قرار دے جس کی وجہ سے میرے دل روشن ہو میرے دل منور ہو میرے دل کے اندر کوئی تارکی کوئی گندگی کوئی خواصت کوئی چیز ہاں وہ تمام خواصتیں جس سے میرے دل تاریخ ہو جاتے ہیں کفو شریک نفاذ ظلمت گناہیں دن تمام سے دل تاریخ ہو جاتی ہے دل سیاہ ہو جاتی ہے دل ظلمت کا دہ جاتی جاتے ہے ان تمام سے نکل کر دل منور ہونے کے لیے دل روشن ہونے کے لیے روشن دل ہونے کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ مچ ال فی قلبی پہلی دعائی اے اللہ قرار دے میرے لئے ایک نور میرے دل میں ہاں جی تو یہ ایک مختصر دعا, دعا اس میں لفظ نور کی کافی تحقیق ہے وہ بھی ان ہم کل کی درخواستیں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور لفظ قلب کے بارے میں بھی تھوڑا سا گفتگو ہے وہ انشاءاللہ اندر آئندہ درسوں میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا